ین ان شب صورت القحف کی آیت نمبر بتیس سے مطالعہ شروع کر رہے ہیں ان شاء اللہ رحمٰن رحم و غریب اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دو افراد کا واقعہ بیان کیجیے اب دوسرا واقعہ آ رہا ہے پہلا واقعہ صاحب کہف کا ہوا اب دوسرا واقعہ ہے یہ ہے ایک شخص جو بڑا مالدار ہے کھیت بھی ہیں پھل بھی خوب ہے مال و دولت بھی ہے لیکن ہے دنیا کا بندہ اور ہے مادہ پرس اپنی عقل کو سمجھتے کہ میری عقل میری محنت کی وجہ سے یہ ساری کھیتی یہ فصل یہ پھل مجھے ملے ہیں اس کا ایک دوست ہے اللہ والا ہے آخرت کا طلبگار ہے وہ اس کو سمجھا بھی رہے اور بھائی اللہ کو مان اس کو اللہ کی نعمت سمجھ اللہ کا شکر ادا کر کچھ آخرت کا فکر کر کہتے نہیں آخرت تو آنے والی کوئی نہیں آ بھی گئی تو مجھے یہاں بھی تھا تو وہاں بھی ملے گا یہ ایک ذہن ہے اگر ہم برے ہوتے تو اللہ دنیا میں تھوڑا ہی دیتا تو بئی کے فرون بہت اچھا تھا اس کو دے دیا اللہ نے کارون بہت اچھا تھا یہ ہے ذہنیت اس کے تعلق سے اب یہ واقعہ دوسرا واقعہ ہے جو اس مقام پر آ رہا ہے مغرب لحمت رج العین اور اے نبی علی السلام ان کے لیے دو افراد کا واقعہ بیان کیجیے جا اللہ جن ہم نے ان میں سے ایک کو دو باغ عطا کیے من اعناب انگوروں کے وہ من نقل اور ہم نے انہیں کھجوروں کی درختوں کی باڑھ سے گھیر لیا وجعلنا نہما ذرا اور ان کے درمیان کھیتی بھی جاری کر دی دو باغ بھی ہیں کھجور کے درخت بھی ہیں باڑھ بھی لگی ہوئی حفاظت بھی ہے کھیتی بھی اگ رہی ہے کوا دونوں, دونوں باغ اپنا پھل خوب لاتے ولم تغلوم منہو شعی اور اس پیداوار میں کچھ بھی کمی نہیں کرتے خوب فصل آ رہی نہار اور ہم نے ان دونوں کے درمیان میں ایک نہر بھی جاری کر دی اللہ تعالیٰ نے اریگیشن کا بندوبست بھی کر رکھا ہے ایک مراد اولاد اولاد بھی انسان کی محنت کا ایک نتیجہ ہوا کرتی ہے فقع علی تو وہ اپنے ساتھی سے بھولا وہ جب جبکہ وہ اس سے کلام کر رہا تھا اکثر من مالو آزو نفرہ میں تج سے زیادہ ہوں مال کے اعتبار سے بھی اور عزت کے اعتبار سے بھی اور نفری کے اعتبار سے بھی یہ ہے جو اس کا ایک گھمنڈ ہے زام ہے اس کا ایک تکبر ہے یہ سارا کچھ تو میرا ہے تیرے پاس کیا ہے تو کیا بیچتا ہے ہے تو اس کا ساتھی کلام کر رہا ہے اس سے لیکن اپنے تکبر کا اس نے ادھار کر ڈالا وہ دخلا جنت وہ ہوا اور وہ اپنے باغ میں داخل ہوا اس حال میں کہ وہ اپنی جان پر ظلم کر رہا تھا جان پر سب سے بڑا ظلم کیا ہے بندہ اس وجود کو اللہ کی امانت نہ سمجھے اور اپنے آپ کو نچنت اور بے خوف کر لے کہ مجھے کوئی پوچھے گا نہیں اور اپنے آپ کو سیلف سفیشینٹ سمجھ لے اور اسباب پر ہی فوکس ہو کر رہ جائے یہ اپنے اوپر سب سے بڑا ظلم ہے کہ بندہ مالک کو خالق کو رب کو بھلا بیٹھے ابادا کہنے لگا میں نہیں سمجھتے کبھی برباد ہوگا اچھا پچھلا پورا بیان کیا تھا اللہ نے فرمایا ہم نے یہ دیا ہم نے یہ کیا ہم نے یہ کیا اس کے ذہن میں کیا ہے میں نے یہ کیا میں نے یہ کیا میں نے یہ کیا, نے یہ کیا اور یہ جملے ہمارے بھی معروف ہے اما دھوپ میں بال تھوڑی سفید کیے ٹائم پاس تھوڑے کیا ہے زندگی لگائی ہے آدھی سدی گزار دی دھوپ میں بال تھوڑے سفید ہم نے کیے کیا بیچتے آگے یہ تو ہمارے یہاں کے بھی جملے ہیں نا جملوں کے کی، کی پیچھے کیا ہے میں اور اللہ کیا فرماتا ہے میں یہی تو سارا جھگڑا شیتان نے کیا کیا تھا میں،, میں کیا تھا نا اور آپ کو پتا جب بکری میں, میں زیادہ کرتی تو پھر کیا ہوتا ہے چھری پھیری جاتی وہ بھی راندا ہے درکا ہو گیا یہ ذہنیت ہے بھائی یہ قصہ یہ اٹس ناٹ یہ آج کی تصویریں ہمیں نظر آئیں گی اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے ایک افسرہ اس رکوع کی اختتام پر آئے گا انشاءاللہ شاء کہنے لگا میں نہیں سمجھتا کبھی برباد ہوگا اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت کبھی برپا ہوگی چلو تم کہتے ہو محلے تھے الا ربی اور اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹا بھی دیا گیا تو میں ضرور اس سے بہتر لوٹنے کی جگہ پاؤں گا اچھا اس سے پتہ رب کو تو مانتا ہے آخرت کا آخرب کو بھلا بیٹھا ہے چلو اگر مجھے لوٹا بھی دیا گیا اپنے رب کی طرف گویا رب کا ماننے والا ہے ایتھسٹ نہیں ہے رب کو مان رہا ہے توجہ کیجئے گا تو میں اس سے بہتر لوٹنے کی جگہ پاؤں گا کیا مطلب وہی خناس بھائی اگر برے ہوتے تو یہاں تھوڑا ملتا اگر اللہ کی بیڈ بکس میں ہوتے تو یہ جائیدادیں یہ مال و دولت یا اسباب ہی تھوڑے ہی ہمیں ملتے ہم تو اچھے تبھی تو مل رہا ہے یہی کھوپڑی کا خناس ہے ورنہ تو فرون کو اور قارون کو اور رحمان کو اور شداد کو اور نمرود کو کس لسٹ میں رکھیں گے اللہ کے پسندیدہ لوگوں کی لس میں رکھیں گے بتان نہیں بہو اس کے ساتھی نے اس سے کہا وہا و رحو جبکہ اس سے باتیں کر رہا تھا محاورہ بھی اسی سے ہے و روح محاورہ ڈائلوگ جبکہ وہ اس سے باتیں کر رہا تھا اکفرت کیا تو اس اللہ کا انکار کرتا ہے جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا فلمفا پھر نتفے سے قطرے سے جلا تجھے پورا مرد یعنی پورا انسان بنا کر کھڑا کر دیا اپنی اوقات کو یاد رکھ بھائی اپنی اوقات کو نہ بھول تجھے مٹی سے قطرے سے اللہ نے پیدا کر کے پورا انسان بنایا لاکن نہ اللہ ربی بلا شرک و رب بھی آشادہ لیکن میں تو یہ کہتا ہوں کہ وہ اللہ وہ میرا رب ہے اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا گویا میسج دے رہا ہے یہ بندہ ہے مومن اس کو کیا یہ جو تو سمجھ رہا کہ تیری انٹلیکٹ تیری قوت بازو تیری محنت کا نتیجہ ہے یہ شرک ہے اللہ کے ساتھ اور دیکھیے گا اس رکو کے اختتام پر یہ باغ والا بھی ایکسپٹ کرے گا کاش میں نے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہوتا لا قوت قل اللہ بلّا اور کیوں نہ جب تو داخل ہوا اپنے باغ میں تو, تو نے کہا ہوتا ماشا اللہ جو اللہ نے چاہا لا قوت اللہ باللہ کوئی قوت نہیں مگر اللہ ہی کی دی ہوئی یہ تیسرا کلمہ آ گیا پہلا کیا تھا الحمداللہ مادہ پرستی کرد ہے دوسرا کیا آیا ان اللہ مادہ پرستی کرد ہے اب تیسرا کیا آ رہا ہے ماشاء اللہ ہاں یہ اللہ قوت اللہ باللہ تھی تو وہ بندہ ہے مومن اس کو کیا کہہ رہا ہے تجھے کیا چاہیئے تھا بھائی تو اپنے باغ میں داخل ہوا تیرے دل خوش ہوا تیرے دل باغ باغ ہو رہا ہے تجھے کیا چاہیے تو کیا کہے ما اللہ جو اللہ نے چاہا لا خوت الا باللہ اللہ کی سوا کسی کے پاس کوئی طاقت نہیں اس سب کو کس کی طرف لوٹا اللہ کی طرف یہ اس کی دین ہے یہ اس کا فضل ہے یہ اس کی عطا ہے یہ اس کا انعام ہے تو اسباب پر نگاہ نہ رکھ تو مسبب الاس ہمارے یہاں جب یہ بلڈنگز وغیرہ بنتی ہیں تو اس پہ ایک چھوٹا سا بورڈ لگاتے ہیں چھوٹا سا ماشاءاللہ اللہ بھائی اس کو تھوڑا سا بڑا کر لو اور پورا لکھواؤ آو کیا ماشاءاللہ لا قوت الا اللہ باللہ. ایک تو یہ ہو گئی بات یہاں ہاؤ نہیں وہ میں ہے یہ ہے ماشاءاللہ لا قوت الا اللہ بلّہ لیکن ایک بات توجہ سے سن لیجیے گا حرام کی آمدن سے یا حرام کی رقم سے گھر فلیٹ بلڈنگ بنا کر اس پہ لکھ رہا ہے ماشاء اللہ لاک وطا اللہ باللہ. تو یہ اللہ کے الفاظ کی توہین ہے لکھتے ہیں لوگ حرام کی دولت سے بلڈنگیں کھڑی کر کے بنگلے بنا کر جائیدادیں بنا کر حاام من فضل ربی یہ میرے رب کے فضل سے یہ اللہ کے الفاظ کی توہین ہے حرام کی دولت اللہ مجھے اور آپ کو بچائے جھوپڑی بھی ہو بندے کی چائے کرائے گی ہو حرام سے بند اپنے آپ کو بچائے ہاں اس پہ لکھے آدمی فضل ربی ماشاء اللہ لاکھ و ط بھی کسی کی شہ دیکھیں کسی کی گاڑی پسند آ گئی کسی کا بچہ اچھا لگا کسی کی کامیابی ہم نے سنی کسی کا گھر اچھا لگا ہم بھی پڑھے کیا ماشاء اللہ لاکھ و طے نظر نہ لگے بالکل صحیح ہے لیکن حرام کی آمدن سے جو کچھ تیار کیا جائے بنایا جائے اس پر اللہ کے کلام کے الفاظ کو لکھنا یہ اللہ کے الفاظ کی ایک نوعیت کی توہین ہے اس سے بچنا چاہیے اب یہ بندہ مومن اس سے کہہ ان تردا اگر تو مجھے اپنے سے کم تر دیکھتا ہے مال اور اولاد میں تو کیا ہو گیا بھائی؟ رب من کا تو قریب مجھے تیرے باغ سے بہتر دے دے بیرور سرا عالیہ حسبان اور تیرے باغ پر اللہ آسمان سے بھی آفت بھیج دے فتوس بہا سعید وہ مٹی کا چٹیر میدان ہو کر رہ جائے اللہ کے لیے کیا مشکل اس سے لے کہ اس کو دے دے اس سے لے کے اس کو دے دے یہ یعنی ان سب کا ختم کر کے کسی کو اپنے پاس سے کے لے گا مشکل تو باغ کا پانی خشک ہو جائے فلاما اور تو اس کو دوبارہ ہرگز تلاش نہ کر سکے نہ پانی ہوگا نہ فصل آئی برباد ہو جائے گا ممکن ہے نا تو ڈرتا کیوں نہیں اس بات سے ایسا ہی ہو گیا وہ اور اس کے پھال پھل عذاب میں گھیر دیے گئے اور اس نے جو اس میں خرچ کیا تب اس پر ہاتھ ملتا رہ گیا وہی خوابیتن اعلیٰ عروش اور وہ باغ اپنی چھتریوں پر گرا ہوا تھا چھتری یاد آ گئی جو بغات میں بیلوں کو اوپر چڑھانے کے لیے پھیلانے کے لیے ذرا چھتری ٹائپ کا چھجا سا بنایا جاتا ہے یہ وہ, علی ہا اور وہ, اپنے باغ، وہ باغ اپنے چھتری ہاں باغ اپنی چھتریوں پر گرا ہوا تھا سنیے اور وہ کہنے لگا یا لئی تنی لم اشری ربی آش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہوتا اس پر ابھی آتے ہیں ایک اور نقطہ پہلے سمجھ لیں اس بندے مومن کا دل دکھایا تھا نا اس نے تیرے پاس تو مال کم ہے تیرے پاس تو یہ کم تیرے پاس تو وہ کم میرے پاس ہے میں زیادہ مال میں جتھے میں لشکر میں اس کا دل دکھایا اس کے دکھے دکھے دل سے پکار نکلی اللہ نے قبول فرما لی اور یہ برباد کر دیا دو باتیں جگہ ایک حدیث میں آتا ہے حدیث بخاری شریف میں حضور نبی اکرم علیہ السلام فرمایا جس نے کسی میرے ولی میرے دوست سے دشمنی کی اس کے خلاف میرا اعلان جنگ بہت بڑی بات ہے یہ میں اعلان جنگ جن کے لیے سود والوں کے لیے کرنے والوں کے لیے سود کے کرنے والوں کے لیے اور حدیث میں کیا فرمایا بخاری کی روایت حدیث سے خود جس نے میرے کسی ولی دوست کی دشمنی کی اس کے خلاف میرا اعلان جنگ اللہ خود اپنے بندوں کی طرف سے بھی جواب دیتا ہے اور احادیث کی روایات میں ایسا بھی آتا ہے اللہ اکبر اللہ کے بعض بندے ہیں کہیں رشتہ بھیجیں تو بیچاروں کا رشتہ قبول نہ ہو کسی کے لیے سفارش کرے تو ان کی سفارش نہ مانی جائے لوگ ان کو کوئی وقعت اور اہمیت بھی نہیں دیتے مگر ایسے متقی ہیں اور ان کا مقام اللہ کے یہاں ایسا ہے بھولے سے کسی بات پر قسم کھا لیں اگر بھولے سے اللہ ان کی قسم کی لاج رکھ کر وہ معاملہ ویسے ہی کر دیتا ہے تو اللہ والوں کو اللہ کے پیاروں کو اللہ کے نیک بندوں کو ستانے سے بچنا چاہیے یہ نقطہ بھی آیا اب آئیے یہی بات وہ یقول تلی نم و شریقی آہدار کہنے لگا کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا بھائی اس رکو اس واقعے میں کسی بدھ کا ذکر آیا دیوی دیوتا کا ذکر آیا جھوٹے ماںبوتوں کو پوجنے کا ذکر آیا نہیں کہے کا ذکر آیا وہ بندہ مومن کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ کا انعام سمجھ یہ کیا کہہ رہا ہے میں میری عقل میری انٹلیکٹ اس کو شرک کہا گیا ہے اور یہ ہے مادہ پرستی کا شرک اسباب کو سب کچھ سمجھنا مصب ال اسباب کو بھلا دینا اب ہمارے زبان زدے عام ہے بچے کے اچھے مارکس آ اے پلس اے اسٹار اے کچھ لوگ ہاں دن رات ایک کیا میں نے بیٹے کے پیچھے پندرہ پندرہ ہزار کی تو فیس سبجیکٹ ٹوشن لگوائی پچاس پچاس ہزار کی یہ پچیس پچیس ہزار کی بیس بیس ہزار کی فیسیں بھری دن رات ایک کیا ہے مزاق تھوڑی ہی گوڈ اے پلس اللہ کہاں گیا بچہ بھی کبھی اپنے دوست کو کہہ رہا ہے کلاس میٹ کو اب تجھے تو کچھ آتا ہی نہیں ہے میں نے محنت کی دن رات میرے ماں باپ نے محنت کی ہے میرے پیچھے بھاری بھاری فیسیں دی میں نے محنت کی بچہ بھی بول رہا اور اب بھبھی کبھی بولنا تھا بیٹا دھوپ میں دھوپ تھوڑے بال سفید کیے باپ دادا کی ہیریٹیج چلی آ رہی تھی دن رات ایک کیا ہے آج دیکھو ہم کہاں کھڑے ہوئے ہم کہاں کھڑے ہوئے یہ کیا ہے یہ ہماری عام لینگویج ہو گئی ہے بڑا زبردست ڈاکٹر ہے جی ایک ہی ڈوز میں بچے کو کھڑا کر دیا اس نے اللہ گیا ہو رہے ہے کہ نہیں ہو رہا الحمدللہ مسلمان ہیں کچھ اور نہیں کہا جا رہا کہا جا رہا ہم اس فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے ہاں جی اللہ کا بڑا کرم ہے ماشاء اللہ میرے بچے کے مارکس اچھے ختم ہو گئے اللہ کا بڑا فضل ہے اللہ نے بڑی ترقی دی بڑا کاروبار چمکا دیا ختم ہوگی وہ اللہ کا بڑا کرم ہے بڑے اچھے ڈاکٹر ماشاء اللہ جی اللہ تعالیٰ نے ہمارے بچوں کو ان کے, کے ذریعے شفا دے دی بس اس کو شامل کریں اور ساری بات کو کس کی طرف نسبت دیں اللہ کی طرف فرشتوں نے کیا کہا تھا اللہ علم ہمیں کوئی علم ہی نہیں پر پیغمبر کیا کہیں گے اللہ کچھ علم نہیں تو ہماری کیا اوقات کیا پدی کا شوربہ. یہ ہے دوسرا واقعہ دجالی فتنے کرد مادہ پرسی کا شرک کا شرک جو آج کے دور کی معروف بات ہے اس کے توڑ کے لیے واقعی ہے وَلَم فِيَتُ مِن دون اور اس کے لیے کوئی جماعت نہ ہوئی کہ اللہ کے سوا اس کی مدد کرتی مما کانا مم تفصیلوں کو بدلا لینے کے قابل بھی نہ تھا ہنالکل ولاحق یہی اختیار اللہ خیر وہی اللہ بہتر ہے ثواب دینے کے اعتبار سے اور بہتر ہے بدلہ دینے کے اعتبار سے کل اختیار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اب ایک مثال دی جا رہی ہے اس دنیاوی زندگی کے بارے میں مغرب لحمۃ حیات دنیا کماسما ان اور اے نبی علیہ السلام ان کے لیے آپ دنیا کی زندگی کی مثال بیان کریں وہ ایسی ہے جیسے کمائنا ہم نے آسمان سے بارش برسائی نمات الارض پھر اس پھر اس کے ذریع زمین کا سبزہ پھر وہ چورا چورا ہو گیا اس کو ہوائیں اڑاتی ہیں وہ خان اللہ کل شی موق و تحدیر اور اللہ سبحان و تعالیٰ ہر ہر شہر پر بڑی قدرت رکھنے والا ہے آسمان سے بارش برسی زندگی زمین میں آ گئی مردہ زمین کو اللہ دے زندگی دے دی بیج مردہ تھا زندگی دے دی فصل کسان بڑا خوش ہو رہا ہے اللہ نے چورا چورا کر دیا تم کچھ نہ تھے اللہ نے تمہیں پیدا کیا جوانی کے جوبن پر آئے تو بڑے ڈائلوگ مارنے لگے اس کے بعد کیا ہوا تم بھی مٹی مٹی ہو جاؤ گے فرق کیا ہے فصل جو چورا چورا ہو گئی اس کو دوبارہ زندگی نہیں ملے گی ہم سب کو دوبارہ زندگی ملے گی اللہ قادر ہے یہ آخرت کے تعلق سے بھی کلام ہو گیا کیا کام آنے والی چیزیں ہیں بتایا جا رہا ہے المال والبنون زینت الحیات دنیا مال اور بیٹے یہ دنیا کی زندگی کی زینت ہیں دنیا کے اسباب میں سے دو کا ذکر مال اولاد کا ہاں ضروری ہے گھر گھر ہستی کا معاملہ چلے گا معاشرت چلے گی معیشت چلے گی طہیے چلے گا ٹھیک ہے بس یہ دنیا کا کام چلانے کے لیے ہے کام آنے والی شے کیا ہے ولباقیات الصول و خیر اور ثواب و خیر اور جو باقی رہنے والی نیکیاں ہیں وہ آپ کے رب کے نزدیک بہتر ہیں ثواب کے اعتبار سے اور بہتر ہیں امید رکھنے کے اعتبار سے نیکیاں کام آنے والی ہاں مال حلال پر کماؤ جائز میں خرچ کرو اجر ہے حدیث سے بڑی پیاری ابن ابن ماجا شریف میں ترمیزی شریف میں وہ لقمہ جو تم ماں باپ کو کھلاتے ہو صدقہ ہے بیوی کو کھلاتے ہو صدقہ ہے اولاد کو کھلاتے ہو صدقہ ہے اس لیے کمات ہو کہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے صدقہ ہے حلال کماؤ جائز میں خرچ کرو ازر ملے گا اور آہ خدا میں لگاؤ تو بینک آف اللہ میں جمع ہوگا ریوارڈ بڑھ بڑھ جائے گا اسی مال کو اپنے لیے خیر بنا لو اولاد اس کو نیک بناؤ صدقہ جاریہ بناؤ تمہارے مرنے کے بعد بھی عدر و ثواب ملتا رہے گا تمہیں نیک اولاد کا شاء اللہ تعالیٰ تو اس نحش پر سوچیں تو یہ مال اولاد بھی ہمارے لیے پازیٹو اور ایسٹ بن سکتے ہیں کے اعتبار سے فرمایا کہ ولبا قیات کا ثواب اور باقی رہنے والی وہ تو نیکیاں باقی رہنے والی تو نیکیاں ہیں تمہارے رب کے نزیک جو ثواب کے اعتبار سے اور آزو رکھنے کے اعتبار سے بہت بہتر ہیں جبا رضا اور جسے پہاڑوں کو چلا دیں گے اور تم زمین کو صاف میدان دیکھو گے وہاں شرنا فلم آحدہ اور ہم انہیں جمع کر لیں گے پھر ان میں سے کسی ایک کو بھی باقی نہیں چھوڑیں گے جی سائنس نے بتایا کہ قیامت آئے گی کچھ کچھ اب کہنا شروع کیا ہے لیکن حتمی بات تو بیچارے نہیں بتا رہے نا وہ تو اور آگے لے جانے کے چکر میں ابھی تو ہم نے یہ ڈسکور نہیں کیا ابھی تو ہم نے وہ ڈسکور نہیں کیا ابھی تو ناسا کو وہاں بھی پہنچنا ہے ابھی تو ہمیں وہاں بھی پہنچنا ہے سامان سو برس کا بلکہ خبر نہیں ہے قرآن بتاتا ہے سَيُّ الْجِبَالَ الْأَرْضَ اور جس نے ہم پہاڑوں کو چلا دیں گے تم زمین کو صاف میدان دیکھو گے وہ حشر نا فلم آحدہ اور ہم انہیں جمع کر لیں گے پھر ہم ان میں سے کسی ایک کو بھی باقی نہیں چھوڑیں گے وہ اردو اعلیٰ عربی کا اور وہ آپ کے رب کے سامنے سفے جائیں گے ویسے دنیا میں کیا کہتے ہیں لائن حاضر باندھے پیش ہوں گے لقد جی تمونا کما خلقنا کم اولوا ہمارے سامنے آ جیسے ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا بلزام تم اللہ نجم عیدہ بلکہ تم اس گھمنڈ میں تھے کہ ہم نے تمہارے لیے لوٹنے کا کوئی وقت ہی مقرر نہیں کیا لو تم آج آ گئے ہو کتابیں کھولی جائیں گی ببو کتاب اور کتاب رد دی جائے گی فتح المجرمین فی اور جو اس میں لکھا ہوگا تم دیکھو گے مجرمین ڈر رہے ہوں گے کہ ہماری شامت اعمال کیسی یہ کتاب نہیں چھوڑتی کسی بات کو نہ چھوٹی نہ بڑی مگر اس کا اس نے احاطہ کر رکھا ہے سب کچھ ریکارڈ پر ہے دنیا کا ریکارڈ ظاہر کی حد تک ہے وہاں تو آخرت میں باطن کا ریکارڈ بھی پیش ہو جائے گا علیم امبات سدور اللہ سلحان سینو کے رازوں سے بھی واقف ہے حساف سدور سینو کے رازوں کو بھی پیش کر دیا جائے گا یوم تبل رازوں کو بھی جانچ لیا جائے گا اللہ محاسبنا اے اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرما جی آج اس ریکارڈنگ کو سمجھنا کوئی مشکل کام ہے یہ لگا ہوا کیمرہ دنیا بھر میں جا رہا ہے اس کی ریکارڈنگ اپلوڈ ہو جائے گی دس سال کے بعد بھی دیکھنا چاہے تو ویسے کی ویسے مل جائے گی اور اگر میں نے کوئی ہلکی سی غلطی کی جو آپ کو پتہ بھی نہیں چلی فریشن سیکنڈ میں ہو تو سلو پلے کر کے اس کو بھی دیکھا جا سکتا ہے اگر میں نے کہیں کے کہہ دیا ہے غلطی سے ایڈیٹنگ کی بات بتا رہا ہوں تو ایک ایڈیٹر میری ایک اور تقریر کو اٹھائے گا اس کے کی جگہ مجھے کا کہنا چاہیے تو وہ کا کو اٹھائے گا کے کو ہٹائے گا کا کو پیسٹ کرے گا مجھے, مجھے بھی نہیں پتا چلے یہ حضرت انسان کی کار فرمائی ہے اتنا کچھ ریکارڈ پہ ہے بھائی اور سیون پرسینٹ انسان نے آن ایوریج اپنی کھوپڑی کو استعمال کیا آئنسٹائن کے بارے میں کچھ لوگ کہہ دیں گے ٹین پرسینٹ کھوپڑی استعمال کی ہوگی اللہ نوز دا بیسٹ وہ آئنسٹائن ہے صوفیا پر جائیں گے تو پتہ نہیں کتنا انہوں نے استعمال کیا اللہ پر اپنی رحمت نادل فرمائے اسلاف پر رحمت نادل فرمائے کہتے انسان نے آج تک اپنی کھوپڑی کا سیون پرسینٹ استعمال کیا یہ کار فرمائی یہ سارا کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے رب العالمین کی ریکارڈنگ کے کی اسباب کیسے ہوں گے اللہ اکبر وبا جدر اب وہ پا لیں گے جو کچھ انہوں نے کیا اپنے سامنے ولادلی مربو کا احاطہ اور آپ کا رب کسی پر بھی ضرور نہیں کرے گا اگلی ایک آیت میں پانچویں مرتبہ واقعہ آ رہا ہے آدم علیہ السلام کا اور ہر مرتبہ نئی بات آتی یہاں ایک ہی آیت میں ایک نئی بات آ رہی ہے قلنا ابلیس یاد کرو جو ہم نے فرشتوں سے کہا کہ تم سجدہ کرو آدم کو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے جی آدم کو دیکھا ہے نہیں فرشتوں کو دیکھا ہے نہیں ابلیس کو دیکھا ہے نہیں آپ کے میرے وجود میں شیتان دوڑا ہے جی حدیث میں ہے, ہے دیکھا ہے دنیا تو کہتی ہے سیگ از بلیونگ جو نظر آئے گا اس کو مانیں گے اور وہ ترقی کرنے والے بھی یہ کہہ رہے ہیں جو نظر آئے گا اس کو مانیں گے خدا نظر نہیں آ رہا روح نظر نہیں آ رہی آخر نظر نہیں آ رہی وی ڈو ناٹ بلیو ان دسٹ یہ ہے کہ چھوڑو بحث نہ کرو جس کو نظر آ رہا ہے دنیا نظر آ رہی ہے کائنات نظر آ رہی ہے بحث ہی بحث ہو رہی ہے آپ اور میں کیا مانے بیٹھے جو نظر نہیں آ رہا وہی سب سے بڑی حقیقت ہے یہ ہے دجل کا فریب کا رد مادہ پرستی کا رد جو ایک, ایک آیت میں میں ہمارے سامنے آ رہا ہے فسج ابلیس سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کان جن وہ جنات میں سے تھا اس جگہ یہ وزاحت آئی پورے قرآن میں واحد اس مقام پر کہ جنات میں سے تھا ففرن امر اور وہ اپنے رب کے حکم سے باہر نکل گیا من دونی کیا مسکر اس کی اولاد کو میرے سوا دوست بناتے ہوئے دش... بدلا انہیں نہ آسمان اور زمین کے پیدا کرنے کے وقت حاضر کر کے بلایا تھا اور نہ خود ان کی پیدائش کے اور میں گمراہ کرنے والوں کو اپنا دوست اور, ساتھی بنانے والا نہیں ہوں اور جس اللہ فرمایا بلاؤ میرے شریکوں کو جنہیں تمہیں معبود گمان کیا تھا بس وہ پکاریں گے تو وہ جواب نہیں دیں گے اور ہم ان کے درمیان ہلاکت جگہ بنا دیں گے اور المجرما اور مجرم جہنم کی آگ دیکھیں گے فن تو وہ سمجھ جائیں گے گرنے والے ہیں و عنها مصرفا اور اس سے بچ نکلنے کی کوئی راہ نہیں پائیں گے اللہم اجرنا من النار اے اللہ ہم سب کو آگ کے محفوظ سرما قرآن اور یقیناً ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے طرح طرح سے ہر قسم کی مثالیں بیان کر دی ہیں وَكَانَ الْإنسانُ أَكْتَرَ شَيْئِن اور انسان تو ہر شہر سے بڑھ کر جھگڑالو ہے یہاں معنی میں وہ جو مشیکی نے مکہ کہتے تھے اور, رَبَّهُمْ اور لوگوں کو کسی بات میں نہیں روکا کہ وہ ایمان لے آئے جبکہ ان کے پاس ہدایت آ گئی اور یہ کہ وہ اپنے رس بخش مانگے إِلَّا أَنْ سوائے اس کے کہ ان کے پاس پہنو کی ہی روش آئے آزاد قبولا یا ان کے پاس آ جائے سامنے کا عذاب ہر دھرمی کرتے رہے اور جب عذاب آئے تو کہتے ہیں مانتے مگر اس رخ ماننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے پشتوں کی روش رہی اس سے ان کو عبدت دلائی گئی ومان رسمین اللہ مبشرین وم و درین اور ہم رسول نہیں بھیجتے مگر خوشخبی دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر اور جھگڑا کرتے کافی ناحق باتوں کے ساتھ تاکہ وہ اس کے ذریعے حق کو پھسلا دیں یعنی اعتراضات کر کے کنفیوژ کریٹ کر کے حق کے بارے میں لوگوں کو پریشان کرنا مشکی مکہ بھی اعتراض کر کے جو ہے وہ ذہنوں کو خراب کرنے کی کوشش کرتے تھے قرآن اعتراضات کو نقل کیا شیطان وسپ سے ڈالتا ہے یاد آیا وہ کس نے کس کو ہلاک کیا لو جی خود زبا کر رہے وہ حلال ہے اور مردار جس کو اللہ نے مارا وہ حرام یاد گیا یہ کنفیوژ پیدا کرنا آج تو پوری پوری پارٹیاں لگی ہوئی پوری پوری آرگنائزیشن لگی ہوئی پوری پوری فنڈنگ آ رہی ہے ہمارے آپ کے ذہنوں کو خراب کرنے کے لیے کبھی ڈراموں کے ذریعے سے کبھی موویز کے ذریعے سے اسلامی تعلیمات کو بگاڑ کر پیش کرنا کبھی دو چار دانشوروں کو کھڑا کر دینا انہیں کو زیادہ جو ہے وہ پذیرائی دینے کی کوشش کرنا لوگوں کو کنفیوز کرنے کی کوشش کی جائے یہ بہت عام ہو رہا ہے ہمارے ہاں کیا چاہتے ہیں کہ کافی ناحک باتوں کے ذریعے چاہتے ہیں کہ اس کے ذریعے حق و پھنسلہ دیں لوگوں کو کنفیوز کریں وہ و اور انہوں نے بنا لیا میری آیات کو آداب سے وہ ڈرائے گئے ایک مذاق وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآیَاتِ رَبِّهِ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جسے جس اس کے رب کی ربی آیات سے سمجھایا گیا فَأَعْرَدْ عَنْهَا تو اس نے اس سے مو بھیر لیا وَنَسِيًا مَا قَدَّمَتْ يَدَا اور بھول گیا جو کمائی آمال کی اس کی دونوں ہاتھوں نے آگے بھیجی یہ تو کفار مشقین کا بیان ہوا دوبارہ آد کو سنیں اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس کو اس کے رب کی آیات کے ذریعے نصیحت کی گئی اور پھر اس نے ان سے منہ پھیر لیا اور جو کمائی امال کی آگے بھیج رہا ہے اس کو بھول گیا آج نصیحت مجھے بھی ہو رہی ہے آپ کو بھی ہو رہی ہے اب اس نصیحت کے بعد پھرنا نہیں ہے اس چھوڑنا نہیں ہے اس کو یہ نہیں کہ انتیسویں شب میں اللہ زندگی دے ختم ہو گیا تو ختم ہی کر دے تک ہو گئی تو ختم ہی کر دے اس کے بعد قرآن شریف بند ہو جائے گا اللہ میری اور آپ کی حفاظت کرے تہیہ کریں گا رمضان کے بعد بھی ہمارا قرآن کے ساتھ تعلق ہوگا قرآن اکیڈمیز میں شہر میں چار جگہ رجوع ادھر قرآن, قرآن, قرآن, قرآن, قرآن حضرات و خواتین کے لیے صبح کے اوقات میں دس مہینے کا کورس ہے ہم شروع کر رہے ہیں کوشش کی جس میں تشریف لائیں یگسٹرس کے لیے لڑکوں کے لیے میکسیمم عمر پچیس سال اٹھارہ سے پچیس سال کا مبیش سولہ سے پچیس سال کا موبائل کہہ لیجیے ان کے 5 پانچ مہینے کا پروگرام ہم الگ شروع کرنے وہ تفصیلات. اے نوجوان مسلم قرآن فہمی اس کو نام دیا اس میں شرکت کیجئے پھر شاء کی اللہ اکیڈمیز کے تحت تنظیم اسلامی کے تحت شام کے اوقات میں اور سنڈے کے دن دروسے قرآن کے حلقے بھی ہوں گے اس میں شرکت کیجئے بعد میں کچھ دنوں بعد شام کے اوقات میں بھی عربی گرامر کے کلاسز تجویز کے کلاسز منتخب نصاب کے کلاسز اور مختلف کورسز ہم آفر کریں گے کوشش کریں کہ ہم پورے خاندان کے ساتھ فیملیز کے ساتھ ان میں جڑنے کی کوشش کریں ورنہ یہ بڑی سخت بات ہمارے خلاف نہ آ جائے کہ اس سے بڑا ظالم کو قرآن سے نصیحت کی گئی اس کے بعد وہ اس سے کر لے اللہ مجھے اور آپ کو اس برے انجام سے محفوظ رکھے یہ بات میرے لیے بھی ہے اللہ مجھے بھی محفوظ رکھے آپ کے لیے بھی اللہ آپ کو بھی محفوظ رکھے اور قرآن حکیم سے تعلق کی مضبوطی اللہ ہم سب کو عطا فرمائے ان نا جو بھارت بیان مشکین کا ہے کفار کا ہے لیکن ہمیں بھی سمجھنا چاہیے سبق لینا چاہیے اور ڈرنا چاہیے بے نے ان کے دلوں پردے ڈال دی ہیں کہ قرآن کو سمجھ سکے کیوں ہر دھرمی آ گئی ہے طلب ہدایت نہیں تو اللہ نے بھی پردہ ڈال دیا اور اگر آپ انہیں ہدایت کے طرف بلائیں بھی تو وہ ہرگز ہدایت پانے والوں میں سے نہیں ہوں گے کبھی بھی وہ رب الغور ادرحمان اور آپ کا رب بہت بخش والا نہایت اور ان کے کیے ہر کام پر ان کا مواغذہ کرے ہر برائی پر پکڑ لے تو عذاب بھیج دے مگر اللہ کی شان کریمی فوراً نہیں پکڑتا بل مو عید اللہ جیت ہی مئ بلکہ ان کے وقت مقرر ہے اور ہرگز اس سے بچنے کی کوئی جگہ نہیں پائیں گے وتی کل لما غلمو اور ان بستیوں کو جب انہوں نے ظلم کے ربی شختیار کے ہم نے ہلاک کر ڈالا اللہ اور ہم نے ان کی تباہی کے لیے وقت مقرر کر رکھا تھا اگلے دو رکو میں تیسرا واقعہ بہت مشہور ہے کا اور خضر علیہ السلام کا اور اس واقعے میں کیا ہے سبحان اللہ ایک واقعے میں تین واقعات ہیں اور اللہ نے یہ پردے کچھ ہٹائے ہیں اور ہمیں یہ سمجھایا ہے ارے تم ظاہر کو دیکھتے ہو حقیقت اس کے پیچھے کچھ اور ہوتی ہے ظاہر کبھی کڑوا ہوتا ہے بڑا عجیب ہوتا ہے پریشان کن ہوتا ہے مگر اس کے پیچھے مٹھاس ہوتی ہے اس کے پیچھے راحت, راحت ہوتی اس کے پیچھے مقصد ہوتا حکمت ہوا کرتی ہے یہ بات سجھانے اور سمجھانے کے لیے اگلے ایک واقعے میں تین واقعات آ رہے ہیں پس منظر بھی ہے کسی نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا بھائی اس وقت سب سے زیادہ زمین پر علم کس کے پاس ہے تو فرمایا بھائی میرے پاس بات ٹھیک بھی تھی کیونکہ اللہ کے پیغمبر تو وہی وہ تھے اور پیغمبر کے پاس لوگوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ علم ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کچھ موسا علیہ السلام کو دکھانا چاہا اور موسا علیہ السلام کیا ارے ہمیں سمجھانا چاہا تو انہوں نے کہا جائیے ہمارے فلاں بندے سے ملیے خزر ان کا نام حدیث خضر نام آیا ہے ان سے ملاقات کیجیے اور ذرا دیکھیے کہ علم کے کی کیا کیا پہلو ہوا کرتے ہیں ایک سمجھ لیجیے نقطہ پیغمبر جو آتے ہیں وہ شریعت کا علم لے کر آتے ہیں شریعت میں کیا ہے بھائی تم نے حق مارا تو یہ نتیجہ نکلے گا تم نے کسی کا حق مارا تو یہ تمہیں سزا ملے گی تم نے فلاں کی تو یہ تمہیں اجر ملے گا یہ کرو یہ نہ کرو یہ شریعت ہے تشریعی امور کہیں گے ان کو پیغمبر تشریعی امور شریعت والے کاموں پر فائز کیے جاتے ہیں وہ ان کا ڈومین اور دائرے کار ہوتا ہے اللہ کے کچھ اور معاملہ تو فرشتوں کو کچھ وہ کام دیتا کرنے کو اوروں کو کچھ جناب خزر کا بھی خاص معاملہ تقوینی امور تقوینی امور کا تعلق شریعت سے نہیں کسی کی موت کب آئے گی زلزلہ کب آئے گا طوفان کب آئے گا ایکسیڈنٹ کب ہو جائے گا یہ شریعت کا معاملہ نہیں نماز چھوڑو گے تو ایکسیڈنٹ ہو جائے گا ایسا نہیں وہ سزا الگ ہے تکوینی ایکسیڈنٹ کوئی حادثہ زلزلہ طوفان یہ تکوینی امور کا علم الگ ہے تشریعی امور کا علم الگ ہے جناب موسیق تشریحی امور پر امور ہے اور جناب خزر تکوینی امور پر دونوں جگہ صحیح چل رہے ہیں بھائی لیکن کیا کریں کہ ایک, ایک وقت آیا کہ جدائی ہو گئی تین سوالات یا تین واقعات اور تین جوابات اور اللہ نے پردے ہٹا کر مجھے اور آپ کو ہمارے روزمرہ کے معاملات کے لیے بہت کچھ سجھایا ہے اگلے دو کو پڑھیں گے پھر ترابی فتح ہو یاد کر شاگرد سے کہا یو شاگرد ساتھ تھے لا ابر کہ بھائی میں ہٹوں گا نہیں بتا چلتا رہوں گا یہاں تک کہ دو دریاؤں کے ملنے کے مقام پر پہنچ جاؤں نہ مدتے دراس تک چلتا ہی رہوں گا شاید نیل کے ساتھ کوئی سنگم یا کوئی خاص مقام جہاں دو دریاؤں کے ملنے کا معاملہ ادھر ملاقات ہونی تھی وہ اللہ تعالی نے لوکیشن بتائی تھی فلما بلاغا مجمع بینهما نسیا حوتہهما پھر جب وہ دونوں دریاؤں کے سنگم یعنی ملنے کے مقام پر پہنچے تو وہ اپنی مچھلی بھول گئے فرائیڈ فش تھی ذہن میں رکھیے گا مچھلی تلی ہوئی تھی یعنی ڈڈ تھی وہ فرائیڈ فش ذہن میں رکھیے گا تو وہ اپنی مچھلی کو بھول گئے پتہ خدا سبیر رہو فی تو مچھلی نے اپنا راستہ بنا لیا دریا میں سرنگ کی طرح جہاں جاتی وہ جگہ بنتی چلی جاتی سورنگ کی طرح مچھلی اندر دریا میں چلی گئی اور یہی مقام تھا لیکن شاگرد وجہ یہ ہوئی کہ موسیٰ علیہ السلام آرام فرما رہے تھے یہ معاملہ دیکھ تو لیا انہوں نے مگر موسیٰ علیہ السلام کو اٹھانا کیونکہ نیند میں خلل واقع ہو انہوں نے اچھا نہیں سمجھا موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے یہ بھول گئے یہ شیتان نے جب وہ آگے چلے تو موسل السلام نے اپنے شاگرد سے کہا کہ ہم آگے صبح کا کھانا تو لاؤ وہ فرائڈ فش تو لے کر من بھائی لق لکینا یقیناً ہم نے اپنی سفر میں بڑی تھکاوٹ پائی ہے نقطہ نقطے تو بہت ہیں زیادہ تفصیل کا موقع نہیں ایک نقطہ جو مقام طے تھا وہ کراس کر کے آگے چلے گئے اب تھکاوٹ ہوئی اب تھکاوٹ ہوئی ہے نقطہ ہمارے لیے کیا دیکھو بھائی اللہ اور اللہ کا رسول جو طے کر دے نا اس ڈومین میں دائرے میں رہو آگے پیچھے ہٹو گے تو اپنے آپ کو مشقت میں اور تکلیف میں ڈالو گے نقطہ ایک اور بھی ہے شاگرد ابھی ساتھ ہے خدمت لی جا سکتی ہے شاگرد سے یہ صوفیہ نے بزرگوں نے نقطہ بیان کیا اور جب کام کا موقع آ جائے گا تو اس کے بعد شاگرد کا پتہ ہی نہیں ہے ٹھیک ہے جی اس میں بھی نقطے ہیں لیکن وہ آپ تفاصر میں پڑھیے گا قلعہ الاسا خراب تو شاگر نے کہا کہ آپ نے دیکھا جب ایک چٹان کے پاس ٹھہرے تھے الحوت کو بھول گیا وما اللہ انا اور مجھے نہیں بھلایا مگر شیطان نے کہ میں آپ سے اس کا ذکر کروں اشارہ کیا ہے جب بندہ اللہ کے حکم پر عمل کرنے میں نکلتا ہے تو شیطان ورغلانے کی کوشش کرتا ہے تو دینی گفتگو کرتے ہوئے برائی کے پہلو کو شیتان کی طرف منسوب کیا جاتا کہ اس نے مجھے بھلا دیا یہ فرما رہے بنا لی اپنا راستہ دریا میں عجیب طریقے پر اول تو فرائیڈ فش تھی مردہ تھی نا پتا نہیں کیسے زندہ ہوگی اور کیسے اس نے سرنگ کی طرح راستہ بنایا اور یہ جا اور وہ جا تو یہ بھی مادہ پرستی کا رد ہے اللہ مردے کو زندگی دینے پر قادر ہے ٹھیک ہے اللہ اکبر خال علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی یہی تو وہ مقام تھا یہی تم چاہتے تھے فرتدآلہ آسارحیم پھر دونوں لوٹے اپنے نشانات قدم پر اثاثہ دیکھتے دیکھتے اب شاگرد لبیاء المکمل جناب خضر اب ملیں گے فوجدہ عبدا من عبادینا پھر انہوں نے ہمارے بندوں میں سے بندے کو پایا جن کا نام حدیث شریف میں خضر آیا ہے آتینا و رحمتم من عندنا انہیں, انہیں ہم نے اپنے پاس سے رحمت عطا کی وعلمناہم لدن علما اور ہم نے انہیں اپنے پاس سے علم عطا فرمایا خاص علم عطا فرمایا کونسا؟ تقوینی امور کا قولا موسیٰ فرمایا جو آپ کو عطا کی گئی ہے یہاں عمدہ گفتگو کی ہے استاد اور شاگرد کے آداب حالانکہ علیہ السلام پیغمبر ہے مگر التجا میں سیکھ سکتا ہوں آپ سے آپ کو اللہ نے عطا فرمایا آپ مجھے سکھا دیں گے اس میں سے یہ ادب ایک شاگرد کا وہ سکھایا جا رہا ہے قولم تصطیم صبر جناب خزن نے کہا بھائی آپ تو میرے ساتھ ہرگی صبر نہیں کر سکیں گے کیوں کہا وہ کئی فا تسویر وعلیٰ ہی خبرا اور آپ کیسے اس پر صبر کریں گے جس کا آپ نے واقف واقیت کا آپ نے احاطہ ہی نہیں کیا ہے مطلب آپ تشریح امور پر معمور ہیں میں تکوینی امور, امور پر معامور ہوں میں کچھ ایسا کروں گا جو آپ کو لگے گا عجیب تو آپ صبر کر نہیں سکیں گے قال فرمایا انشاء اللہ السا... اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے انشاءاللہ اللہ یہ پہلے بھی ذکر آیا ولا آصیل امر میں آپ کی کسی بات میں نافرمانی نہ نہیں کروں گا کالا جناب خزر نے فرمایا فعنی طباعت اگر آپ کو میں یہ ساتھ چلنا ہے نا تو مجھ سے کسی چیز کے بارے میں پوچھئے گا مت حتا احدثناک منہ ذکرہ یہاں تک کہ میں خود اس سے اس کا ذکر کروں یہ ہو گیا جناب ایگریمنٹ کہ اپ نے کچھ کہنا نہیں ہے جب تک کہ میں خود ذکر نہ کروں پھر دونوں چلے حتا اذا رکیبا في السفینۃ خرقها یہاں تک کہ وہ دونوں کشتی میں سوار ہوئے تو جناب خضر نے اس میں سوراخ کر دیا قال خرقتانی توخرق اهلھا موسی علیہ السلام بھائی تم نے اسے سوراخ کر ڈالا کہ اس کے سواروں کو غرق کرنا چاہتے ہو لقد جیتا شیین انرا بڑی خطرے کی بات کر ڈالی تم نے جناب خزر نے فرمایا بھائی میں نے آپ سے کہا نہیں تھا آپ میرے ساتھ صبر کر نہیں سکیں گے جناب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھو بھائی اس پر میرا موازنہ نہ کیجیے جو میں بھول گیا من امر اور میرے معاملے میں ڈالے میں سیکھنا چاہتا ہوں یہ دیکھی التجا میں سیکھنا چاہتا ہوں مشکل میں نہ ڈالے ذرا ساتھ لے کے چلیں فن پھر وہ دونوں چلے غلام یہاں تک ایک لڑکے سے ملے تو جناب خزے قتل کر دیا کال اقاطہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بھائی تم نے پاک جان کو کسی جان کے بدلے کے بغیر قتل کر ڈالا لقد جیتر تم نے تو بڑا ہی ناپسندیدہ کام کیا بچہ مار دیا تم نے قتل کر دیا لڑکے کو اللہ علم اک اللہ کا جناب خزر نے فرمایا کہ آپ سے میں نے کہانی تھا کیا میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے ان سال تقع عن شيء بعدها فلا تصاحبني جناب موسی علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا بھائی اگر اس کے بعد میں تم سے کسی بھی شے کے بارے میں پوچھوں تو اب مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا قد بلغت الملذنی تم میری طرف سے حد عذر کو پہنچ چکے ہو اب یہ بہت ویلڈ ایکسیوز تمہارے پاس ہے کہ اب میں پوچھوں تو مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا اس میں بھی نقطہ ہے یعنی کہ آدمی لٹکاتا رہے معاملے کو پیچھے پڑا رہے سٹل نہ ہو نہیں بھائی اب آپ آخری چانس مجھے گاؤں والوں کے پاس آئے انہوں نے اس کے باشندوں سے کھانا مانگا تو انہوں نے انکار کر ڈالا کہ ان کی ضیافت کرے اچھی بات ہے بےچارے دو افراد ہیں مسافر ہیں تم سے کھانا مانگ رہے ہیں کھانا تو کھلا دو مہمان نوازی کا کوئی ہفتہ ادا کرو میزبانی کا کچھ شرف تو حاصل کرو فوجا پھر انہوں نے وہاں ایک دیوار کو دیکھا جو گرا چاہتی تھی جناب خضر نے ہاتھ پھیر کے سیدھا کر دیا جناب مسرۂ سے رہانا گیا فرمایا کہتے کہ ایک تو بھوک لگ رہی ہے اوپر سے انہوں نے کھانا نہیں کھلایا اور تم نے فری میں کام بھی کر ڈالا ان کا بھائی اجرت تو لے لیتے تاکہ کچھ ہمارے کھانے پینے کا ہی انتظام ہو جاتا بینی بینی جناب خزر نے فرمایا گیا موسا اب, اب ختم معاملہ اب یہ میرے اور آپ کے درمیان جدائی کا معاملہ ہے ہاں سونبیو کا صبر میں آپ کو حقیقت حال بتائی دیتا ہوں جس پر آپ صبر نہ کر سکے اب پردے ہٹیں گے تینوں تینوں واقعات کے تعلق سے پردے ہٹ رہے ہیں اور اس صورت کا مرکزی موضوع کیا ہے مادہ پرستی کرت ظاہر پرستی کرت اسباب پرستی کا رد ظاہر کو سب کو سمجھنا اور اس کے پرے ورے جو اصل حقائق ہے اس کو فراموش کر دینا اس کا رد اس دجالی فتنے کا رد تینوں پر سے پردہ ہٹ رہا ہے اما السفینہ رہی و کشتی فکانتی مساکین یعملون فی البحری تو وہ کچھ مسکینوں کی تھیں جو دریاں میں محنت مزدوری کا کام کرتے تھے فآرتو انعیبہا پس میں نے چاہا کہ اس میں ایک عیب پیدا کر دوں کیوں؟ وَنَا وَرَا آگے ایک بادشاہ تھا ظالم وہ پکڑ لیا کرتا تھا ہر کشتی کو زبردستی تو میں نے کہا تختہ جو توڑا تو اس میں عیب آ گیا اس عیب کی وجہ سے ان غریبوں کی کشتی بچ گئی ورنہ ساری کی ساری جاتی تو چھوٹے نقصان کے نتیجے میں بڑے نقصان سے بچ گئے ایک دو ام الغلام وہ لڑکا ابا اس کے ماں باپ مومن تھے فخشینا توجہ کیجئے گا پچھلی آیت میں واحد کا سیگا تھا جناب خزر فرما رہے ہیں یہاں جمع کا سیگا ہے آہل علم کا فرمان ہے کہ اس بات کے بیان کے نسبت اللہ نے اپنی طرف کی ہے اور جناب خزر بھی اللہ کے حکم کے پابند تھے کیونکہ کشتی توڑنے کے مقابلے میں لڑکے کا قتل بڑی بات ہے نا اندازے کی فخشینا ہمیں اندیشہ تھا ایو رحقا تو یانو و کفرا کہ وہ انہیں سرکشی اور کفر میں پھنسا دے گا فورت نہ بس ہم نے چاہا ای بدیلا ربہما کہ ان دونوں کو ان کا رب بدلے میں دے خیر من جو اس لڑکے سے بہتر ہو زکاتن پاکیزگی کے اعتبار سے وہاں قربا رشما اور شفقت کے اعتبار سے بھی زیادہ قریب ہو اللہ اکبر لڑکا چھوٹی عمر میں گیا نابالغ سے سوال نہیں ہوگا بچ گیا وہ بھی ماں باپ نیک تھے یہ بڑا ہوتا سرکش بنتا ماں باپ کا بھی ایمان ضائع ہوتا ماں باپ کی بھی بچت ہو گئی اور آئندہ اللہ ماں باپ کو بہتر نعم البدل سبسٹیوٹ عطا فرما دے گا کلیئر دوسرا پردہ ہٹا تیسرا پردہ وہ امل جی نار رہی دیوار اور اس میں ماں باپ کے لیے بڑا قیمتی ایک نقطۂ آئے گا بہت پیارا نقطۂ ایک آئے گا انشاءاللہ شاء وہ ام الجی اور رہی دیوار فکان علی غلام مئی یتیم مئی فل تو وہ شہر کے دو یتیم بچوں کی تھی وقان تخت اللہ ہوما اور اس دیوار کے نیچے دونوں کے لیے خزانہ تھا باپ نے چھوڑا تھا وخان ابو ہوما اللہ اس کو ماں کیجئے جو نوٹ کر رہے ہیں ما کیجئے خدا را اس کو وخان ابو ہوما اور ان کا باپ نیک تھا بچے یتیم ہو گئے خزانہ باپ کا تھا وہ دفن تھا بچوں کے لیے دیوار کے نیچے تھا اراد اربو بس آپ کے رب نے چاہا این ابلوگا اشدھ وَيَسْتَخْرِجَا تنزہ رَحْمَةً رحمت ربی کا کہ یہ دونوں اپنی جبانی کو پہنچے اور دونوں آپ کے رب کی رحمت سے اپنا خزانہ نکال لیں اللہ اکبر اس لیے موسا میں نے دیوار کو سیدھا کر دیا بات واضح ہو رہی باپ نیک تھا اولاد کو فائدہ ہوا خزانہ بچ گیا اور اللہ نے کیسے اہتمام فرمایا خزر کو بھیج کر دیوار درست کروا دی اللہ اکبر کبھی اورا ہماری فکر کیا ہوتی ہے کہ میں اچھا خاصا جمع کر لوں میں اچھی خاصی انویسٹمنٹ کر لوں کچھ جائیداد بھی بن جائے کچھ بینک اکاؤنٹ کے اندر بھی ہو انویسٹمنٹ جائز طریقے پر کوئی شو، کوئی ایشو نہیں اللہ کا حق بھی ادا ہوتا رہے اللہ کے راہ میں جو خرچ کرنا ہے زکان اینڈ سو آن ہماری چاہت عظیم اکثریت کی یہ ہوتی ہے یہ آیت بتا رہی ہے نیکیوں میں آگے بڑھو نیک میں آگے بڑھو نیکیوں میں آگے بڑھو تمہارا رب تمہاری اولاد کی حفاظت کرے گا دولت نہیں, نہیں کیوں میں آگے پڑھ دولت ہے حلال پر ہے کوئی ایشو نہیں اس کی نفی نہیں کر رہے مگر فکر یہ نہ ہو اسباب جائیداد بینک بیلنس انویسٹمنٹ یہ وہ اسی میں لگے ہوئے ہو نہ اللہ کی طرف رجوع نیکی میں آگے بڑھنا خیر میں آگے بڑھنا یہ نیکیاں باپ کی ماں باپ کی اولاد کو بھی تمہارے بات جو ہے وہ فائدہ دے دیں گی تو دولت کی طرف نہیں نیکیوں کی طرف آگے بڑھنے کی کوشش کی جائے اور کیا فرمارے جناب خزر آخر میں وما فالتو ان امری بھائی یہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا صبر یہ وہ حقیقت ہے موسا جس پر آپ صبر نہیں کر سکے تین واقعات ہی بہت ہیں اب بدلتے حالات میں ہم سب پر بہت کچھ بیتتا ہے اللہ کی شان قتال کا ذکر آیا وہاں یہ بڑی قیمتی بات آئی ہے سور البقرہ آئے نمبر دو سو سولہ میں آسان تک رہو شعی ان وہ وخیر ہو سکتے چیز کو تم ناپسند کرو وہی تمہارے لیے بہتر ہو وہ آسان تقریب شعی وہ شر لکم ہو سکتے چیز تم پسند کرو وہی تمہارے لیے شر ہو تم تو یہ دیکھتے ہو ظاہر واللہ یعلم وانتم لا تعلمون اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے ریئل لائف واقعات ایک صاحب اپنے آفس میں پہنچے صبح ان کو آفس سے کسی جگہ کلائنٹ کے پاس یا کسی ہائپس کے پاس میٹنگ کے لیے جانا تھا رات کو ڈرائیور سے کہا تھا اچھی طرح پانی اور پیٹرول اور ہوا ٹائروں میں سب کچھ اچھی طرح چیک کرنا صبح آفس سے بھی جانا ہے آفس میں انٹر ہو رہے ہیں پیچھے سے دو لڑکے پسٹل وغیرہ لے کر آ گئے نکالا جی چا بھی گاڑی بہت اچھی ہے آپ کی ایک آدمی نے کہا بیٹا پکڑو چابی میرے مقدر کی ہوگی مجھے ملے گی تمہاری مقدر ہوگی تم لے کے جاؤ گے چلے گئے لڑکے دونوں پندرہ بیس منٹ کے بعد اپنے پیون کو بھیجا بیٹا ذرا دیکھ کر آؤ کیا بنا گاڑی کا پیو نے آ کر بتایا سر گاڑی کڑی ہوئی ہے کیا ہوگی بیٹا سر گاڑی کے دو پا, ٹائر پنکچر ہو گئے تھوڑا سوچئے اس کو ابھی اگر پندرہ منٹ کے بعد سامنے نکلنا ہوتا اور یہ ڈرائیور سے کہتے گاڑی سٹارٹ کرو اور ڈرائیور کہتے گاڑی پنکچر ہوتی تو کتنا غصہ آتا اور کیا کچھ ہو جاتا ابھی جب پیون نے آ کر بتایا کہ گاڑی کے دو ٹائر پنکچر ہیں پنکچر اچھے لگ رہے ہیں برے لگ رہے ہیں بولے اچھے لگ رہے ہیں کیوں بیس پچیس لاکھ کی گاڑی اللہ کے فتح سے خیر وہ اللہ کے نیک بندے تھے بیٹا میرے مقدر کی مجھے ملے گی تیرے مقدر کی تجھے ملے گی ہمیں نہیں کڑوی بات سامنے آتی اپنے اندر سے اپنوں میں سے دائیں بائیں سے کروی بات سامنے آتی ہے اور ہمیں نہیں پتا کہ اللہ اس کے بعد کس قدر اس میں خیر مجھے اور آپ کو عطا فرما دے تو بدلتے حالات میں خدا کی قسم یہ واقعہ بہت پیارا یہ ظاہر پرستی کے فتنے کا رکھ کرنے کے لیے بہت پیارا کچھ تو ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جمعے کو اس کی تلاوت کی تلقین فرمائی تاکہ ہم اس ظاہر کی چمک دمک پہ کھونا جائے ظاہر کے معاملات جم پر جیت رہے ہیں اس کا کو بہت زیادہ تأثر نہ لینے معاملات کو اللہ کی طرف لوٹائیں اس کی رضا پر راضی رہنے کی کوشش کریں فشتی ٹوٹی ارے بچیں بچہ قتل ہوا نہیں باباپ کو ماباپ کا بھلا ہوا ارے دیوار ٹھیک کر دی نہیں کسی کی نیکی تھی ان کی اولاد کو کام آنا تھا اللہ نے دیوار خزر سے صحیح کروا دی اللہ اکبر یہ ہے ظاہر پرسی کے فتنے کا رب اب آئیے تراویہ ادا کریں گے البتہ وقفے کے بعد ہم دوبارہ آئیں گے تو زلقن بادشاہ کا واقعہ فوراً آئے گا وہ بہت قیمتی بہت قیمتی آج دنیا میں کہہ رہے ہیں نا یہ مسلمان یہ بڑی باتیں کرتے ہیں خلاف ادائے خلاف ادائے کیسے سنبھالیں گے اس کا بھی ایک جواب انشاءاللہ اگلے واقع میں آئے گا وہ انشاءاللہ وقفے کے بعد اگلی نشست میں اب انشاءاللہ شاء ترابی ادا کریں گے آٹھ وقت